رب وأشهد أن لا خاتم النبيين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد قال پچھلی منڈس میں سفاعت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حشر کے میدان میں سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش کے نتیجے میں اللہ تعالی بندوں کو اہل ایمان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفارش کے بارے میں فرماتے ہیں آتی من کے رب ربی میرے رب کے پاس سے میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا فقی اور الجنت ابین شفا اور مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ دو میں سے ایک کا میں انتخاب کروں یا تو یہ کہ میری آدھی امت یقینا جنت میں جائے یا پھر یہ کہ مجھے شفاعت کا اختیار دیا جائے گناہ گاروں کی سفارش کا اختیار دیا جائے فختر تو شفاعت تو میں نے سفارش کا انتخاب کیا میں نے سفارش کے موقع کو چنا وہی علی مما طلائی شریک و بل اور یہ سفارش اس کو نصیب ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا اس حدیث کو امام احمد اور ترمدی نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو آپ اس کو چنیں کہ آدھی امت جنت میں جائیں یا پھر یہ کہ گناہ گاروں کی سفارش کا موقع آپ کو ملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت اللہ علمی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا خصوصاً اعتبار آپ سے رحمت نہ صرف نیک لوگ بلکہ جو گناہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے شفاط کو چنا کہ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن ایمان والے ہوں گے ایسے ایمان والوں کو جہنم سے نکلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام ہے اس لیے آپ نے فرمایا کو تو شفاط وہی کا لا یوش و بلّہ یہ شفاط ہے جو اس کو نصیب ہوگی جو میری امت میں ایسی حالت میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا تو اس سے ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ ہر امت جنت میں جائے اور اگر کچھ جہنم میں چلے بھی جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو آپ نے شفاعت کو اختیار کیا تاکہ آپ ان کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کرا دیں اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفارش انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان میں اتنا بڑھائیں نہیں کہ اللہ کے برابر کر دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شک نہ کریں آپ کے باتوں کا انکار نہ کریں جو توحید والے ہوں اللہ کو اپنا رب اور معبود مانتے ہوں اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہوں ان کی زندگی میں اللہ والا دین ہو تو یہ جس کی زندگی میں ہے توحید شر سے بچنا ایسے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی حدیث نمبر ولادقلّاحدن کی لاہور قاعدہ جنت لوگ احسن آ رہی حسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ جنت میں جانے سے پہلے اسے جہنم کا ٹھکانہ ضرور دکھایا جائے گا کہ اگر تو برائی کرتا تو جہنم کے اس مقام پر آتا جنت میں جانے والے کو جہنم کا گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تو برا کرتا بری زندگی جی کر آتا یہ ٹھکانا تیرے لیے تھا کیوں؟ لی تاکہ شکر میں اور بڑھے کہ اللہ نے بچا لیا مجھ کو جائے گا کوئی شخص جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. جب تک کہ اسے اس کا جنت والا گھر نہ دکھا دیا جائے کہ اگر تو بھلائی کرتا ایمان لے آتا نیک امال کرتا جنت میں جاتا دیکھئے تیرا گھر بنتا محروم ہو گیا خسارے میں پڑ گیا یہ گھر تجھ کو نہیں ملے گا اگر تم نیک بنتا تو ملتا لگو نا کی تاکہ اس کے لیے اور حسرت پیدا ہو افسوس ہو ندامت ہو کاش کے میں سکا کر کاش کے میں ایمان لے آتا کاش کی میں اچھی زندگی گزارتا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کا گھر دکھایا جاتا ہے اور یہ قبر میں ہوتا ہے قبر میں اس کو اہل ایمان کو کا گھر دکھایا جاتا اور جہنم کا مقام دکھایا جاتا ہے دیکھ اگر برا عمل کر کے آتا یہاں جاتا لیکن اللہ نے تجھ کو بچایا اور برے انسان کو کفار کو شرکین کو منافقین کو جنت دکھائی جاتی ہے دیکھ یہ مقام تھا اگر تو ایمان لے نیک عمل کرتا یہاں جا نہیں کیا نا محروم ہو گیا ناکام ہو گیا اور حسرت بڑھتی افسوس اور بڑھتا ہے انسان کو اس کی اس کے جرم اور محرومی کا احساس دلانا سزا پر سزا آدمی برے انجام میں جب جاتا ہے نقصان اس کا ہوتا ہے سزا ملتی ہے اس کے سامنے رکھا جائے کہ دیکھ اتنا اچھا الجاب تیرے سامنے تھا تو ہوتا تو یہ اچھا ہوتا تو یہاں جا یہ اور تکلیف میں تکلیف پڑ جاتی ہے جہاں نمیوں کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر میں رکھا جاتا ہے کہ قبر میں رکھے ہوئے نیک بندہ اگر وہ ہو میت اگر نیک ہو تو ایسی حالت میں اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے کہ وہ گھبرایا ہوا نہیں ہوتا ہے نہ ہڑبڑایا ہوا ہوتا ہے تو میو باب لوگوں بھی میں کچھ اس سے پوچھا جاتا ہے کیا حال تھا دنیا میں تو کیسا تھا پیپور حکم تو الاسلام وہ جواب میں کہتا ہے میں اسلام پہ میں اسلام پہ زندگی گزارتا انصاحب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے بخاری کی روایت میں انصاحب کے بارے میں جن کا نام محمد ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے فیب المحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سب تکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں دلیل لے کر آئے تو ہم نے آپ کو سچا مانا حر اس سے پوچھا جاتا ہے اللہ کو دیکھا ہے ما وہ کہتا ہے کسی کے لیے ہرگز بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا <النَّار> قبر میں جہنم کی طرف ایک فرجاتی ایک کی طرح سمجھ لیجیے کھول دیا جاتا ہے إِلَيهَا وہ دیکھتا ہے کہ جہنم کی لپٹیں آپ کی لپتے لپ دوسرے کو چبا رہی ہے اس کو نکل رہی ہے دیکھ, اللہ نے کس چیز سے بچایا کو؟ تو میو رجو تم میو رجو لگو تی بدل جنت زہرا پیہ پیہ پھر جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس میں اس کو وہاں کے باغات وہاں کے پھول پھل سب دکھائی دیتے لہواد سکھا <نَفْعَدُك> جاتا ہے, دیکھ یہ، یہ تیرا ہے اس سے دیکھ وہ دیکھ جانا اللہ نے بچایا تو یہ دیکھ تیرا ٹھکانا یا تو جائے گا کوئی لَهُ اور اور کہا جاتا ہے اور یہ جملہ بہت اہم ہے لہو ال یقین کنس وَعَلَيْهِ علیہ مت وہ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ تو تو یقین پر جیا یقین پر مرا تو یقین ہی پر اٹھایا جائے گا تو زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی بتائی باتوں پر خصوصاً آکرت پر اللہ کے وعدوں پر جن جہنم پر یقین کے ساتھ جیا کبھی شک نہیں کیا دکھتا نہیں ہے نہیں معلوم نہیں, نہیں. ہمارے نبی نے بتایا اللہ نے بتایا ہے جو ہونا ہے ہوگا تیامت ہوگی جن جہنم قبر کے حالات یا آقرت کے معاملات تو یقین پر قائم رہا زندگی بھر تو یقین پر ٹکا رہا اور اسی یقین پر تیرا خاتمہ ہوا تو نے شک نہیں کیا کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر تو پھر وہ علیہ عشا اللہ تجھے یقین ہی پر اٹھایا جائے گا تو قیامت کے دن اسی یقین کی حالت میں تو اٹھے گا تو کفار اور مشرکین اور منافقین کے ساتھ نہیں اٹھے گا تو مومنین کے ساتھ اٹھے گا امام اب نمازا نے اس کو روایت کیا ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا پن منزلان تم سے ہر شخص اس کے لیے دو مقام ہوتے ہیں منزل جن و النار ایک ٹھکانہ جنت میں ہے ایک ٹھکانہ جہنم میں جنتی منزل اگر وہ مر گیا اور جہنم میں چلا گیا اس کا جنت والا ٹھکانہ جنت والے لے لیں گے هُم <الوارثون> یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا معنی ہے کہ اولا اے کا جنتی وارث بنیں گے جنت کے تو جو جہنم میں چلے گئے کفار مشرقین ان کا ٹھکانا ویسی رہا اللہ نے ان کے لیے بھی بنا کے رکھا تھا واللہ ومبا دار السلام اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے صرف ایمان والوں کو نہیں سب کو اللہ نے بلایا آتے تو ملتا اللہ کی بات مانتے رسول کی بات مانتے جنت والا ٹھکانہ تمہارے لیے اویلیبل تیار کر کے رکھا گیا نہیں آئے دعوت قبول نہیں کی اللہ نے رسول کو بھیجا بلانے کے لیے دعوت کا انتظام کیا نہیں آئے تم اب وہ جو ٹھکانہ تمہارا تھا وہ کسی اور کو دے دیا جائے گا وہ اہل جنت لے لیں گے اسی لیے یہ کھو دیں گے اپنا ٹھکانہ جنت والا اور جنت وہ ٹھکانہ پا لیں گے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کی حفاظت کرے امام ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 6570 عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ انہو قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشقعتکا یوم القیام اللہ کہ رسول قیام کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار پانے والا سعادت من کون ہو وہ سعادت من کون ہے جو سب سے زیادہ یقینی طور پر آپ کی شفاعت کو پائے عبا يسألني عن احد اول میرا تو یہی تھا مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ بات کوئی اور نہیں پوچھے گا اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا لما تمہیں پھر سے على حدیث احادیث کے معاملے میں حدیسے جمع کرنے کا جو شوق تمہارے دل میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا یہ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق مند شخص وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اپنے دل کے اختیار سے من قبل نفسی ابن حجر کہتے ہیں اے بھی اختیاری اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا زبردستی نہیں مانا اپنے دل کے اختیار سے خود اس نے اس اقرار کو چونا من قبل نفسی اپنی طرف سے اس نے کوئی زبردستی فورس نہیں تھی اس کے اوپر کوئی مجبوری اس کی نہیں تھی اس کے پاس دونوں راستے کھلے ہوئے تھے یا تو مانے یا تو انکار کرے یا تو توحید کا اعتمان کرے زندگی میں یا شرپ کے راستے پر نکل جائے اس کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے تھے بھیڑ جا رہی تھی شک کے راستے پر موج مستیاں وہاں تھی رشتہ داریاں وہاں تھی سلام اور سب کچھ تھا وہاں پہ تعلقات بنتے تھے وہاں پر تجارت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا توحید کا راستہ اس کے سامنے تھا تنہائی والا پریشانی والا رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں تجارتوں پر اثر پڑ رہا ہے یہ بھی راستہ اس کے سامنے سے یہ چاہے تو یہ چن چاہے تو وہ چن دونوں میں اختیار تھا اس, اس نے اپنے اختیار سے کہا نہیں میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا میں ستاروں کو نہیں پوجوں گا بتوں کو نہیں پوجوں گا قبروں کو نہیں پوجوں گا میں جنات کے لیے قربانیاں نہیں دوں گا میں مر جاؤں گا لیکن شرک نہیں کروں گا اپنے اختیار سے بغیر کسی دباؤ کے اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار شخص وہ ہوگا جو اپنے دل کے اختیار سے لا الہ الا اللہ کی گواہ کیتے ہیں آزادی کے ساتھ بغیر کسی مجبوری اور دباؤ کی ایسا آدمی زیادہ حقدار ہوگا معلوم یہاں پر ہی یہ ہوا اس سے تو اہمیت معلوم ہوتی ہے طلبا کا ایسا ہے جو اس بھرم میں پڑا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت میں جائیں گے بلکہ اس نے اپنے آپ کے لیے جنت کو یقینی بنا کے ہم تو جائیں گے بلکہ اتنا زیادہ برم میں پڑ گیا کی جنت کی بھی ایک اعتبار سے تحقیق کرنے لگا ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ جس کو جانا ہو جنت میں جائے گلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں جانا چاہ رہے ہیں آخری وقت میں العلا کہہ رہے ہیں انبیاء کی رفاقت وحسن رفیقا اللہ کی رفاقت اللہ رب العالمین کا قرب اور تعلق لیکن آج امن ہی کیا کہہ رہا ہے ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ جس کو جانا ہو جنت میں جائے ہم کو مدینہ جانا ہے جنت میں جس کو جانا ہے جائے گا ہم کو مدینہ جانا ہے یہ کیسا کلام ہے ایک ایسی بات ہے کیا یہ جنت کی تحقیق نہیں ہے صحابہ سلف جنت کی چاہت کرتے تھے جنت کے پانے کے لیے قربانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت وما قربا الیہ من او عمل اللہ کا مطالبہ کرتا ہوں دوسرے اور ہر اس قول اور فعل کی توفید مانگتا ہوں جو جنت سے قریب ہے ہمارے نبی تو جنت نام ہیں اور یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا یہ جنت کی بجائے مدینہ جانا چاہتا ہے سوچیے تو یہ علم کی کمی اور غلو کا نتیجہ ہے تو سفارش اس کو نصیب ہوگی جو توحید کا اہتمام کرے توحید اس کی زندگی میں ہو لا الہ الا اللہ کا صرف اقرار بلکہ اس کا یقین اور اس کے تقاضوں کی تکمیل اس کی زندگی میں ہو آئیے آگے پڑھتے ہیں باب نمبر باون بابر جہنم, جہنم پر رسول کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کا دیدار کر پائیں گے شمسی لئی سدون حجاب کیا سورج اجالے میں بادل بھی نہ ہو رکاوٹ کیا سورج دیکھنے میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے سلبدہ ہے یعنی سورج بادل ہی نہیں ہے تو سورج چھپتا ہے نہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دینا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے آسمان میں سورج ہے کہ نہیں رس اللہ, کہا انتا ہے رسول اللہ، حل القمر البدر کہا کہ چوی رات کا چاند آسمان میں ہو تو اس کے دیکھنے کے لیے کیا تمہیں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کے دھکا دے کر ہٹا کر دیکھنا پڑتا اس کو سبھی ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں کسی کو کسی کو اذیت پہنچانے کی ضرورت نہیں پیش آتی لڑنا جھگڑنا نہیں پڑتا کال صلی اللہ کا نہیں ادا کر سو کال فن نہ قیامت بس قیامت کے دن, دن قیامت کے دن تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے یہاں رب کی کیفیت نہیں بتائی گئی ہے دیکھنے کی کیفیت بتائی گئی ہے تمہارا دیکھنا جیسے چاند کو دیکھنے میں لڑتے نہیں ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے دشواری نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے رب کو دیکھنے میں تمہیں دشواری نہیں ہوگی یہ نہیں کہ نوز بلّہ اللہ چاند کی طرح دکھائی دے گا یا سورج کی طرح دکھائی دے گا یہ اللہ کی دکھائی دینے کی کیفیت نہیں ہے لوگوں کے دیکھنے کی تحصیل کی کیفیت ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی دیکھنے میں یجما اللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کے پیچھے چلا جائے فیب بن کا نیا ویبن کا نیا کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا کوئی چاند کو جہنم تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب کے سب جہنم کا ہے ان کے پیچھے جائیں گے ویب گامن کا نیابد ال جو تعا کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا جیت کو بھی پوجا جاتا ہے بیڑ پودے پتھر قبرے جو بھی ہیں وَيَدَّو مَنْ كَانَ يَعْبُدُ وہ ان کا نیا غروب وہ ان کے پیچھے چل جائیں جائے منافی او ہا بس یہ امت رہ جائے گی جس میں منافقین بھی ہوتی ہے چونکہ ظاہری اعتبار سے مسلمان تھے داخلی اعتبار سے افار تھے لیکن حکم میں دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں ہی کے زمرے میں شامل تھے تو اب یہ رہ جائیں گے واقعی مومن اور بظاہر مسلم فیاتی اللہ کی غیر صورت الفی عارکون اللہ تعالی ان کے سامنے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا جسے وہ جانتے نہیں اللہ تعالی ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ اسے پہچانیں گے نہیں اللہ کی معرفت کتاب و سنت میں جیسی کرائی گئی ہے اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ آئے گا فیا پور آرا رب ہوگا کہے گا میں تمہارا رب ہوں فیا پور نب یہ ان کا امتحان ہوگا حشر میں کہیں گے اللہ کی پناہ خود سے ہاد مکانا حتا یا گنہ یہ جگہ ہے ہم یہاں یعنی کھڑے ہیں یہاں تک کہ ہمارا رب آئے رب کے آنے کی کیفیت ہم نہیں جانتے یہاں تک کہ ہمارا رب آئے حت یاتی انار گنا فاط نا راف نہ جب ہمارا رب آئے گا ہم اسے پہچانیں گے ہمارا رب ایسا نہیں ہے یہ امتحان ہوگا ان اللہ ان کے سامنے آئے گا اس سورت میں جسے وہ پہچانیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں کہ ہاں تو ہمارا رب ہے تو بس اللہ کے تابع ہو جائیں گے جہنم جہنم پر ایک پل بچھایا جائے گا رسول رات پر سے سب سے گزر جانے والوں میں سب سے پہلا میم یوم سلم سلم اس سارے رسول اس پل سے گزرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اے اللہ ہم کو سلامت رکھ ہم کو سلام کرتا بھی کلا علی وہ متل شو اور اس کے آنکڑے اس پر ہوگئے جو کانٹے دارے پودا ہوتا ہے ہم میں اس کے کانٹوں کی طرح سے ہمارا تم شو کا کیا تم نے دیکھا نہیں کانٹوں کو جو سعدان کے ہوتے ہیں کالو بل یا سر متلو شو کی سیدان صا نے کہا دیکھا اللہ کا سوا کہ ہوں گے اس پل کے آس پاس دونوں طرف اس کی اگمک اس, اس کا بھیانک پن اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے فتح تفنا سب فتح تفنا سب امال وہ جو آنکڑے ہوں گے وہ اچک لیں گے لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے منہم ملوبک بیاملی جی وہ من ثم وہ من ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو ہلاک ہونے والے ہوں گے آگڑے ان کو چک لیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بچ جائیں گے ہر تا فرہ مین القبا بین اعبادی ہی یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا اور جہنم میں سے جس کو نکالنا ہوگا اس کے نکالنے کا ارادہ کرے گا ممن کا نیش حر اللہ الہ اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی اس کے نکالنے کا ارادہ اللہ کرے گا امر الملا ان یو فرشتوں کو اللہ حکم دے گا نکال لاؤ جہنم سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا ہوں فیارکونتی آکاری سجود تو وہ انہیں ان کے سجدوں کے آثار سے پہچانیں گے اس میں کئی شفاطیں ہوں انبیاء سے سفارش کریں گے فرشتے سفارش کریں گے اہل ایمان سفارش کریں گے وحرم اللہ, النار ان من ابن آدم السجود اور اللہ تعالی نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ ابن اعظم کے ان آزار کو جلائے جو سجدے کی کے مقامات ہیں سجدے کے آثار جہاں ہوتے ہیں ان کو جلائے اللہ نے آگ کو منع کیا ہے ہر رما منعق نہ بالکل آگ میں جھلس گئے ہوں گے ان کو نکالا جائے گا ایسی حالت میں وہ یوسف اور ان کو جہنم سے نکال کے ان پر پانی ڈالا جائے گا وہ پانی جسے ما الحیات کہا جاتا ہے آب حیات نبا تلحی <السَّيْت> سیلاب جب آتا ہے پانی کا بہا آتا ہے اس کے ساتھ جو بیج جاتے ہیں اور کہیں کونے میں لگ جاتے ہیں پھر وہ اگتے ہیں زرد کے ہو جاتے ہیں کچھ اس میں ہرا بھی ہوتا ہے تو ایسے جو ہے اس میں جیسا اگتا ہے تو ویسے ان میں زندگی نکل آئے گی جیسے بیج سے نکلتا ہے تو اسی طرح سے وہ دوبارہ زندگی ان کو ملے گی ویب قرآن وجہ نام ان میں ایک ایسا آدمی رہ جائے گا پیچھے کہ جس کا چہرہ آپ کی طرف ہوگا فیب ال قد اے اس کی بدبو سے اس کی لو سے مجھے بڑی اس نے مجھے جھلسا دیا اور اس کی آگ نے مجھے جلا دیا النار اے میرے چہرے کو آگ سے ہٹا دے دور کر دے مجھے اس آگ سے نجات دیتے دے اللہ تعالی سے وہ دعا کرتا رہے گا کرتا رہے گا اللہ کو پکارتا رہے گا اللہ اس آگ سے مجھ کو دور کرتے دے بچا لیں مجھ کو نکال دیں آس پیچھے رہ گیا وہ جہنم میں پکار رہا اللہ, اللہ اللہ وہاں بھی دعا کو سنے گا اس کی جہنمے ہے ایمان والا وہاں بھی اللہ کو پکارے گا اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں اللہ دعا قبول کرتا ہے ایمان والا اللہ تعالیٰ سے کہتی ان غیر تو تو اللہ،, اللہ تیری عزت کی قسم بس مجھ کو جہنم سے نکال دے میں کچھ اور نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا چہرے کو آگ سے دور کر دے گا ثم میاپور بعد داداری یا ربی کرتی علاقہ میں جنت جب جہنم سے اللہ اس کو نکال دے گا باہر لے آئے گا ابھی جنت میں گیا نہیں ہے کہے گا اللہ اے میرے رب جنت سے قریب کرنا ہوں. مجھ کو جنت سے کچھ قریب کر دے جنت کے دروازے کے پاس لے جا مجھ کو پیاپور علحی قدا اللہ غیر تعالی سے کہے گا تو نے نہیں کہا تھا ایسا دعوی نہیں کیا تھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا مَا برباد ہے تیرے لیے کتنی جلدی وعدہ چلاتے کر دیا اپنی بات سے پھر گیا پلا یا زالو لیکن وہ تھکے گا نہیں وہ پکارتا رہے گا مانگتا رہے گا مانتا رہے گا اللہ سے اچھا جنت کے دروازے کی قریب کر دیا پھر تو مانگے گا اس کے بعد فیب اللہ وہ عزت اللہ تیر عزت کی قسم نہیں اس کے بعد ہم کچھ نہیں اب کچھ نہیں مانگا من و اللہ جنت کے کرے گا, گا تھوڑا جی نزدیک دروازے جنت اللہ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا فہدی سک تماشا جب جنت میں وہاں پر دیکھے گا جو کچھ نیامت بال دکھے گا اچھا جنت میں یہ بھی, ہے یہ, بھی ہے یہ بھی ہے اندر سے دل میں چاہے گا کچھ دیر تک تو روکے گا چپ چاپ رہے گا کہ اب مانگنا کیسا مانگنا وہ آدھے کر کے آیا اتنے اللہ تعالی سے کچھ से وقت تک رکا رہے گا لیکن اس کو اندر سے برداشت نہیں ہو کرا تو اتنا دینے والا آگے بھی دے سکتا ہے اللہ سے امید نہیں چھوڑے گا آخری جہنمی ہے اس کو بھی اللہ سے امید ہے جہنمی بھی اللہ سے امید رکھے ہم لوگ دنیا میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں امید چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ان ربی لسمیع الدعاء ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا میرا دعا بہت قبول کرتا ہے دعا سننے والا ہے میرا رب. وہ جہنمی دعا کر رہا ہے سوچی اتنے پاپ کی ہوگی کہ ابھی تک کی لاسٹ ہے وہ باقی سب چلے گئے یہ بچا ہوا ہے اب. کتنا گناہ گار ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اس کے پاس ایمان ہے اللہ کے نزدیک ایمان والے کی قدر ہے کاش کہ ہم کو اپنے ایمان کی قدر ہو جائے اور اہل ایمان کی قدر ہو تو محبول اور اب بھی آج کہ اللہ جہنومی ڈال دے نا مجھ اب دروازے تک آ گیا جب میں ڈال دیں اللہ کے پاس کمی ہے کچھ اللہ کی رحمت بڑی وسیع تو ہمت کر کے مانگ لے گا اللہ سے مانگنے میں کیا جاتا کسی اور سے تو مانگا نہیں دنیا اللہ سے مانگتا رہا یا کر آپ کو ٹھیک ہے پاپی تھا گناگار تھا برا تھا بگڑا ہوا تھا ٹوٹا تھا پوٹا تھا جیسا بھی تھا میں بہت خراب تھا میں لیکن اللہ کا باغی نہیں تھا اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں دیا اللہ سے مانگنے کا حوصلہ اس کے پاس ہوگا ضد کر کے مانگ ہی لے گا مانگ ہی لیتے ہیں ویسے بھی تو دنیا میں کتنے اہم توڑا میں ہیں کتنی غلطیاں کیا بار بار وعدہ کرتا تھا اللہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا ہو گیا ابھی یہ بھی ٹھیک ہے میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں ابھی تو دار تکلیف سے نکل چکا ہے مانگے گا تو محبول اب اللہ کہے گا اب بھی الخل نہیں الجن اللہ جنت میں ڈال دینا مشکل تو محبول اللہ اللہ تھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کے بعد برا ہو تیرا کتنی بار وعدے توڑے گا کتنی بار غدر کرے گا میرے لب مجھے سارے بندوں میں سب سے شتی مت بنا سارے ایمان والے گئے نا جنت میں میاں کلا پیچھے مجھے مجھے سب سے شقی ناکام میں سبت بناتا مجھے جنت میں ڈالتے پلا یا زال یا, یا مانتا رہے گا بھیک مانتا رہے گا مخفرتی جنت میں ڈالنے کی اللہ سے وہ مطالبہ کرتا رہے گا دعا کرتا رہے گا پکارتا رہے گا اس کی دعا نہیں اس کی دعا ضائع نہیں ہوتی گا فلا یا اپنی شام کے حتھ اللہ ہنس دے فا وح کمر ہو ابن لو بند جب اللہ ہنس دے گا اس کے حال پر تو اللہ تعالیٰ اسی اجازت دے دے, دے گا جان جا. اس کو اجازت مل جائے فَإِذَا تمنا من جب جنت میں جائے گا اس سے کہا جائے گا ٹھیک ہے تمنا کر میک میکوش تمنا کر کیا چیز تمنا وہ تمنا کرے گا تو میوکا کہے گا کچھ نہ کچھ اس کی اپنی اوکا وہ دے گا بڑی مشکل سے تو جنت میں آؤ جھوپڑا مل گیا تو بھی چل جائے گا وہ اپنے حساب سے تمنا کرے گا یا بڑی چھوٹی جو بھی تمنا کرے اس سے کہا جائے گا تمنا کر تو تمنا کرے تم مایوکال جو تمنا کر دیا تمنا اور تمنا کر اور تمنا کر اور, اور اپنے حساب سے سوچے کیا چاہیے کیا چاہیے یہ بھی چاہیے حتا تن قطع بھی یہاں تک کہ اس کی وسیع ختم ہو جائے گی کیا کیا چاہیے آپ بچے کو بھی پوچھیں کیا چاہیے تو اپنی حیثیت کے حساب سے بولتا باپ ہنس دیتا ہے اس کے اوپر ماں ہنس دیتی ہے اس کے اوپر گھر کا بڑا ہنس دیتا ہے اس کے اوپر بس اتنا ہی چاہیے اس سے زیادہ دے سکتا ہوں میں ہماری حیثیت تھی اللہ رب العالمین وہ بیچارہ سوچے گا کہ میں ایسی تو نکل گیا بڑی مشکل سے گرتے پڑتے باہر نکلا اس کے بعد کیسا گھسٹے دروازے تک آیا اب بڑی مصیبت سے مانگ کے تو اندر آیا اب میری کیا ہوگا جو بہت زیادہ مانگے گا پھر ماں پھر مانگ اللہ تعالی اسے مانگنے کے لیے کہے گا پھر تمنا کے لیے کہے گا یہاں تک کہ بولے اس سے زیادہ تو اپنی سمجھ میں کچھ آتا نہیں کہاں مانگو اس کی معرفت کتنی ہوگی اس کا علم کتنا ہوگا تو وہ حساب سے مانگے گا پی جو مانگا سب تیرے لیے سب ہے تجھ کو ملے گا اور, اس کی اس کی طرح اور تجھ کو زیادہ ملے گا جتنا مانگا اس سے اور زیادہ اسی کی طرح ملے گا قال ابو رجرو آخر جنت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آدمی سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہو رہا ہے جس کو اللہ تعالی اس کی تمنا کے مطابق نہیں اس کی تمنا کے مطابق اور اس سے زیادہ دے کہ آدمی جنت میں اتنی تمنا بھی نہیں کر سکتا اس کی تمناؤں سے زیادہ جنت ہے اس کی چاہت سے زیادہ جنت ہے دنیا میں نہیں ہے دنیا میں چاہت سے کم ہے حاجت کے مطابق جنت میں چاہت کے مطابق ہے تو کیوں آدمی جنت کا خطرہ مول کے دنیا ہی میں لگ جائے کتنا بڑا بیوقوف ہو کہ اپنی آخت کو برباد کر کے دنیا پانے میں لگا دے اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں اور اس کو جتنا آپ پڑھیں اور اس کے طرح کے اعتبار سے اور کئی الفاظ احادیث میں آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے اور اللہ کے نزدیک اہل ایمان کی اہل توفین کی کتنی قدر ہے اور اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کتنے بگڑے ہوئے جہنم میں پڑے ہوئے بندے کی بھی دعاللہ سنتا ہے اور آج آدمی کہے کہ اللہ نہیں سنتا جب تک کہ بزرگان دین کے ذریعے سے ہم نہیں مانگے نوز بلّہ وہ سن لیتے اور اللہ نہیں سنتا ہے جہنم میں پڑے ہوئے تھے آدمی کیا کہتا بھائی ہم بہت گناگار ہو گئے تھے اللہ ہماری دعا نہیں سنتا ہاں وہ جہنم میں کیا ہے آخری جنت ہی سب نکل گئے وہ پڑا ہوا ہے وہاں پر لیکن وہ پکار رہا ہے اے میرے رب اے میرے رب یقین کے ساتھ مایوس نہیں ہوا وہ گناہ ہے لیکن تو ہی دعا ہے وہ دائیں بائیں مانگنے والوں میں سے نہیں اس نے اپنا ماتا کہیں اور ٹکایا نہیں تھا اس کو معلوم تھا دینے والی ذات ایک ہی ہے اللہ مانگا اللہ سے مانگتے مانگتے مانگتے جہنم سے نکل کے باہر دروازے پر جنت کے اور پھر اندر پھر اندر جانے کے بعد اس کی تمنا سے بھی زیادہ اللہ اس کو دے گا اللہ نہیں سنتا بندوں کی بابا سنتے ہیں یہ بابا سے مانگے گا بابا آئیں گے اس کو بچانے کے لیے اس کو اللہ بچائے گا اس کو اللہ جہنم سے نکالے گا سب سے سعادت مند انسان وہ ہے جو اللہ کا حق اللہ کو دے اللہ کی سوا کسی اور کی طرف اس کا دل راغب نہ ہو انی وجہ لدیفت فطر السماوات آبادی واحف میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف کیا اپنے دل کو اپنے پورے وجود کو ذات کی طرف کیا اس نے آسمان و زمین کو آگے سے وجود بخشا میں سب سے کٹ کے اسی کا ہو گیا حنیف یہ وہ ہوگا بگڑا ہوا ہوگا لیکن اپنے عقیدے کو نکالا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں और نصیب فرمائے اس کا ہر ہمارا نہ ہو اس سے پہلے جائے اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ بغیر حساب کے اور بغیر رزاب کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرمائے بآن فی الحال کا بیانع کا فرمان اے نبی ہم نے آپ کو الکوتر عطا کیا ہے مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ایک دن کا معاملہ ہے ایک دن کا واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرما تھی انچ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسے ہو گئے جیسے کوئی اونگتا ہے تم مروسا متبسیمن پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ مسکرا رہے تھے بک النامہ رسول اللہ ہم نے پوچھا اللہ کے کی رسول کیا بات ہے کہ آپ ہنس ہیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں کالا کن ضلع علیہ ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی بقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا عقی ناک الکوطر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن ہے الرحیم ہے انا عقی ناک اے نبی ہم نے آپ کو الکوتھر عطا کیا لِرَبِّكَ تو آپ اپنے ربی کی خاطر نماز پڑھتے رہیں اور قربانی بھی ربھی کیلئے کریں ربی کی لیتے آپ کا مخالف آپ کے خلاف کھڑا ہونے والا ہی کیا ہے البتر ہے نسل کٹا ہے اس کی ضروریت نہیں چلے گی لیکن آپ کے لیے اتنی امت آپ کے پیچھے جو آپ کی آل ہے تو مقال اطدر نمل کا اوثر آپ نے پوچھا جانتے ہوئے اوکر کیا ہے فقلنا اللہ رسول عالم کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں جب بھی آپ پوچھتے تھے صحابہ ایسا بولتے تھے کیوں کیونکہ ان کے دل میں بات ہوتی کہ آپ کو نہیں معلوم ہے اور ہم کو پوچھیں ایسا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھتے ہیں تو اس لیے تاکہ ہماری توجہ آپ کی طرف ہو جائے اور پھر آپ ہم کو بتائیں اللہ تعالیٰ مسا علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے وَمَا يَا موسیٰ اے موسیٰ دائیں کیا ہے تو کیا اللہ کو نہیں مانو توجہ کی طرف کہ تھوڑی دیر میں تغیر تغیر اس میں ہونے والا ہے تو پہلے دیکھ لو اپنے ہاتھ میں کیا ہے آپ دیکھو اس کو ہم کیا کرتے ہیں تو توجہ کے لیے آپ بات کی طرف توجہ آیا اس کے لیے پوچھ رہے ہیں یہ ایک نہر ہے وہ آلہی وب یا خی ان قطیر وہ ایک نہر ہے القوفر ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے دیکھ رہا علیہ خیری ان اور اس نہر پر بہت خیر ہی خیر ہے وہ وہ ایک حوض ہے اور ایک لفظ میں ہے روایت میں الحدن اس نہر پر حوض ہے تَرِدْ اُمَّتِ يَوْمَ قیامت کے دن میری امت اس ہاؤس پر آئے گی اس پر ایسے برتن پیالے ہیں رکھے ہوئے ہاؤس پر پانی پینے کے لیے جو ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے دو باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر الکوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور یہ کوہر اصلا جنت کی ایک نہر ہے اور اس کا تعلق قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک حوض سے ہوگا اسی نہر کا پانی اس حوض میں آئے گا اور قیامت کے دن آپ اپنی امتوں کو اس حوض سے پانی پینے دیں گے اور ہمارے کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے اس کی کوئی دلیل سنت میں نہیں ہے اس پر کئی پیالے ہیں کتنے پیالے ہیں لوگ آئیں گے اور اس سے پیئیں گے لے کر عدد جتنے آسمان میں ستارے ہیں اس کی گنتی کے برابر اس پر پیالے ہیں تو کوئی محروم نہیں رہے گا ہر ایک اس کا پیالہ ملے گا امتی کو آئے گا اور وہ پیئے گا اس میں کمی نہیں ہے اس پر خیر کثیر ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور اپنی ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا پما امن شری بو جو اس پر آئے گا اسے پینا نصیب ہوگا امن شریف امین ہو لم یا بدا اور جو اسے پیے گا پھر اس کے بعد کبھی بھی پیاس اسے ستائے گی نہیں کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا حوض سے پینا ہمیشہ کے لیے پیاس کی تکلیف کو ختم کرے گا اس کے بعد جو بھی پئیں گے وہ لذت کے لیے پئیں گے پیاز بجانے کے لیے کیونکہ پیاس ایک تکلیف ہے جنت میں آزم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بسایا کہ یہاں پر آپ کے لیے پیاس کا معاملہ نہیں ہے تو جنت میں پیاس نہیں ہے تو جنت میں پینا پیاس کی وجہ سے لوگ بہت گلا سو کرا ہے لاؤ پانی پینا ہے نہیں وہ لذت کے لیے پیاس کی وجہ سے نہیں ہے مالک رضی اللہ علیہ کہتے ہیں سب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں پوچھا گیا وکال آپ نے یہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے عطا کی ہے تو راسک اس نہر میں جو مٹی ہے وہ مشک ہے ظاہر بات ندی نالے جو بھی ہوتے ہیں ان میں نیچے مٹی ہوتی ہے تو اس کی جو مٹی ہے وہ واقعی مٹی نہیں وہ مشک جیسی مشک ہے وہ پراب و دودھ سے زیادہ سفید پانی اس کا ہے ایسا پانی جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور وہ احلا من العسل اور شہر سے زیادہ پیچھا اس اس کا پانی ایسا ہے طائر الجزر پر جنت میں ایسے پرندے پینے کے لیے آتے ہیں جن کی گردنیں ایسی ہیں جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے بڑے پرندے آتے ہیں اور اس پر آ کے پانی پیتے جنت میں پرندے ایسے ہیں فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ بھی انہا لنا عمان کہا کیسے خوش قسمت کیسے عمدہ پرندے ہوں گے وہ جو جنت کا پانی پیتے ہوں گے اور اتنا پیارا پانی اتنا عمدہ پانی دودھ سے زیادہ اور شہد سے زیادہ نام ان کا کھانا اس سے بھی زیادہ نعمت والا ہے اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے یہ پرندے جنت میں ہوں گے جنت میں پرندوں کا بھی تو گوشت ملے گا کھانے کے لیے وہ جو غذا کھائیں گے وہ اور بھی مدعا ہوگی تو یہ آخر کی روایت اور شیخ شیخلوانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ جنت میں یہ نہر ہے جس کا نام الکثر ہے اور اسی کا تعلق حشر کے میدان میں حوض سے ہوگا وہی پانی وہاں سے یہاں آئے گا اور ان کو یہ پینا نصیب ہوگا حشر کے میدان میں جبکہ سبیا سے ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فورتوں کو پہنچ کے ساری چیزوں کو ٹھیک ٹھاک کروں گا فرق اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے سے پہلے جا کر کسی بھی ٹہرا اور پڑاؤ کی جگہ پر سارا معاملہ ترتیب دے اس کو فورت کہتے ہیں تم سے پہلے فورتوں پر جا کر میں سب معاملہ ٹھیک کروں گا ساری تیاری اور سب سیٹ کروں گا ممر شریف جو میرے پاس آئے گا مجھ پر وارد ہوگا وہ پیے گا ہاؤز اوثر سے لب لم اب ابدا اور جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں عَلَيَّ اقوام عارف ہوگی اس پر کچھ ایسی لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچان لوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے ثُمَّ میں بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نہیں لیکن پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ پیدا کر دی جائے گی فرشتے درمیان میں آڑ بن جائیں گے انہیں آنے نہیں دیں گے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک فوج کونے نہیں دیں گے میں انہیں پہچان لوں گا بعض دوسری روایت میں ہے میں انہیں پہچانوں گا وزو کے کے آسار کی وجہ سے اور وہ مجھے پہچانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے لیکن فرشتے درمیان میں خائر ہو جائیں گے اور وہ آنے نہیں دیں گے ایک اور روایت میں ابو حاضر کہتے ہیں ابن و اب فکار میری بات جب نمان ابن ابیاش نے سنی تو کہا ایسے سنا تم نے سہل سے بکو کہا ہاں میں نے ایسے میں گواہی دیتا ہوں کہ سعید ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی نے اس سے زیادہ اور بھی بیان کیا ہے اور میں نے خود اس کو سنا ہے بکونی وہ آنے کی کوشش کریں گے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اوزے کے سے پینے کے لیے آئیں گے پر اسے رکاوٹ بن جائیں گے نئے آنے دیں گے میں کہوں گا میرے لوگ نہیں ان کا مجھ سے تعلق ہے کہ میرے امرتی ہیں ان نقل تدریبہ کا مجھ سے کہا جائے گا آپ کیوں نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھی. کیا بداتے ایجاد کر کیسے انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا دین میں تبدیلی کی اپنا دین بدل دیا دونوں مانا اور مان نے ذکر کیا بعدک ما حد ماں بیڈک آپ کے بعد انہوں نے کس تغیر کو اختیار کر دیا اسلام چھوڑ کے متر مطلب ہو گئے ایک مانا یہ ہے یا اسلام پر رہے لیکن دین میں بداتے گھڑی بدترین بداتے آپ دیکھیں عبداللہ عمر رضی اب عنہ کے ہی زمانے میں تقدیر کا انکار شروع ہو گیا تھا تابعی ہمارے یہاں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بولتے تقدیر نہیں کیا تم ان سے ملو تو کہنا میں ان سے بری ہوں مجھ سے بری میرا نہ ان سے کوئی رشتہ ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے اور اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ عمر قسم کھاتا ہے اگر ان میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ بتا تقدیر کا انکار تبھی سے شروع ہو گیا قوال جا گئے تھے علی کے زمانے میں آ گئے قرآن کا ایسا مانا لیا جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا تھا نہ صحابہ مانتے تھے نیا میننگ ایک اسیت کا وہ ملم یقین اللہ کا پھر اور خلی پکت ہی کو کافر کرا دے بدلاؤ آ گیا تو صحابہ کے دور ہی سے شروع ہو گیا صحابہ دین پر قائم رہے اور صحابی کہتے کس کہ کو ہیں جو جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا وہ صحابی ہے ہی تھی صحابی وہ ہے جو اسلام پر مرا جو مرتب ہو وہ صحابی نہیں اب اس حدیث کی بنیاد پر صحابہ کے بارے میں شک پیدا کرنا شیعہ کا طریقہ ہے اور شیعہ کے خریدے ہوئے ایجنٹ ان کا طریقہ ہے جتنے صحابہ ہیں ایک ایک کا نام لے کے روایتوں میں موجود ہے جو عام طور سے روایتوں میں جن کا نام آتا ہے ان کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ فضیلت ہے کبھی یہ بھی ہونا چاہیے فلاں صحابی کی کیا فقیرت فلاں صحابی کی کیا فقیرت اور علماء مستقل فضا صحابہ بخاری ہو مسلم ہو اور اس کے بعد دوسرے انہوں نے مستقل ذکر کیا اپنی کتابوں میں نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ان لوگوں کے بارے میں فویل بیان کی ان کا مقام اس سے معلوم ہوتا ہے تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو صحابہ کے بارے میں آئی ہیں لیکن لوگ شک پیدا کرنا چاہتے ہیں نہیں دیکھو بعد میں کچھ لوگ مرتب ہو گئے ہوں گے تو معلوم نہیں صحابہ میں نوزب اللہ قومی ایمان والا تھا قوم نافق تھا یہ ہی کی بات ہے. یہ ہی بول سکتا ہے جنت کے, کے, کے وعدے ہیں. بعض کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بعض کے بارے میں اللہ نے ان کے باپ میں آیتیں نازل کی اللہ کو بھی نہیں معلوم باللہ. لیکن علی مرزا جیسے لوگ یا جن کے لیے وہ کام کرتا ہے مفت میں یا لے کر کچھ معلوم نہیں ایسے لوگ صحابہ کے بارے میں شک پیدا کر دیتے ہیں اور لوگ باتیں مانتے ہیں حدیث تو بیان کی نا اور ان احادیث کا کیا کریں گی جن میں سارے ابو بکر و عمر اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں رضی اللہ اجمعین ان کے ایک ایک کے نام لکھ کے فوائد موجود ہیں ان کا کیا کریں گے حضرت معاویہ کے بارے میں فوائد موجود ہیں اللہ اللہ مجاہد اہلادی اور مہدی بنا دے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہدایت یافتہ ہدا ہدا بنا دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہی دعا کر دی ان کے لیے ابھی ان کی کچھ کچھ اور شام میں کچھ بیان بیاض گزتافیاں کرے اور ساری قربانیاں صحابہ کی نظر انداز کر دے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ابن عبد البر رحم اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کون ہیں آگے میں بتاؤں گا کہتے ہیں کہ کیا تم نے سنا کہتے ہیں ہاں میں نے سنا اور اس پر زیادتی بیان کرتے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ابول یہ تو میرے لوگ ہیں میرے امتی ہیں اور بعض میں اصحابی آیا ہے اصحابی میں پوری امت بھی داخل ہوتی ہے اس اعتبار سے نہیں کہ صحبت ان کو ملی میرے لوگ اصحاب کہا جائے یا اس طرح سے باقی اس طرح کے الفاظ کہے جائیں بعض اوقات نہ کہ بول چکے اور نام لینے کے بارے میں ان کے بارے بیان کیا ہے تو ان کو اس سے خارج ہی کرنا پڑے گا لیکن شیعہ اس کو بیان کر کے ابو بکر عمر کو بھی لے آتے ہیں جیسی وہ ہو گئی اور ہو گئی لوگ کیونکہ آپ کے ساتھ شریکت حکومت کے پانے کے لیے جیسی آپ کی وفات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً حکومت پر قابض ہو گئے حضرت حضرت علی کا حق مار دیا ہے جبکہ حضرت علی سے پوچھا گیا ہے سب سے افضل امت میں کون ہے انہوں نے خود پوچھا جواب دینے والے کہا آ میں نہیں ابو بک پھر ان کے بعد مارا وہ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ یہ دونوں کی وفات ہو چکی ہے یہ بھی نہیں کہ تلوار لے کے سر پہ کوئی کھڑا ہے کہ تقیہ کرنا پڑے خود خلیفہ ہیں کیا ڈر ہے اور اتنے ڈر کو یہ ساری باتیں جو ہیں صحابہ کے بارے میں تشکیق پیدا کرنا موجودہ دور کی بدترین بیماریوں میں سے جو پورے دین کو انسان کے لیے مشکوک کر دیتی ہے اور زبان دراز کر دیتی ہے اور اپنی آخرت آدمی برباد کر لیتا ہے اور بے حیا ہو جاتا ہے جو چاہے بولے عام لوگوں کے بارے میں جیسی بات کرتا ہے صحابہ کے بارے میں نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا چاہیے اکولو ان میں کہوں گا یہ میرے لوگ رشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی چیزیں نکالی تھی آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی بدایتیں ایجاد کی تھیں سُحْقًا سُحْقًا <بعضی> تو میں کہوں گا دوری ہو دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بات دین میں تبدیلی کر دی ابن رحم اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ذمن میں وہ سارے اہل بدعات فرقے آ جاتے ہیں جیسے خوارج روابط اور ان کے مثل جتنے بھی ہیں جتنے بھی اہل بدعات ہیں یہ سب کے سب اس حدیث کی زد میں آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو جیسا چھوڑ کے گئے آپ کے بعد دین میں انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دی آپ نے دور ہٹا دیں بھگا دیں گے, آنے نہیں دیں گے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں. اسے کی بدعات سے, سے, سے جو عقیدے کے باب میں ہیں اس میں قبر پرستی خود ایک ہے اور وہ شک بھی ہے تو ایسی چیزوں سے ہم کو بچنا ضروری ہے تو یہ ساری احادیث ہم کو بتاتی ہیں کہ اب اس میں حسر کے میدان میں کتنی ذلت ہوگی آدمی کو کہ رحمت اللہ عالمین سارے نبیوں کے سردار گناگاروں کی سفارش کرنے والے لیکن وہی دھلکار دیں گے ان لوگوں کو جو آپ کے بعد مرتد ہو گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بعض مرتد ہوئے بھی گاؤں زگا نہیں دیں گے یا بعض لوگ جو ہے جھوٹے نبی نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ ہو تو ایسے جتنے لوگ ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں جنہوں نے اپنا دین ہی بدل دیا یا وہ جنہوں نے دین کے اعمال میں یا عقائد میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دی بلاد کے شکار ہو گئے قدریا جام یا اسی طرح سے اور جتنے فرقے ہیں جنہوں نے عقائد یا اعمال کے اعتبار سے بلاد پڑی اور اس کا اہتمام کرنے لگی سنت کا راستہ چھوڑا معلوما کی کچھ سفارش یا حوض ایک اوثر پہنچنا یہ اس کو نصیب ہوگا جو بداس سے بچے نمبا بولا وہ کفریات اور شرکیات سے بچے اپنے آپ کو بداعت سے پاک رکھے اور بداس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان سنت کا علم حاصل کرے سنت کا علم حاصل کرے وہ جانے کی سنت کیا ہے اگر سنت معلوم نہیں ہوگی اور عمل کا جذبہ دل میں ہوگا تو آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرے گا اور نتیجے میں فلاد کا منتخب ہوگا لیکن عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا طریقہ بھی اگر معلوم ہو تو انسان کا جذبہ اسے جنت میں لے جائے گا کیونکہ اس کا عمل سنت کے مطابق تھا معلوما کہ صرف جذبہ کافی نہیں ہے عمل کے لیے انسان کے پاس علم ہونا بھی ضروری ہے لیکن علم کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس ایمان کی قوت بھی ہونا چاہیے ایسا علم جو ایمان اور تقوی سے عاری ہو یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا ہے والقرآن حجت او علی قرآن حجت الرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تو جو علم فائدہ نہیں پہنچاتا وہ نقصان پہنچاتا ہے جو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنتا ہے آپ اس علم کے ذریعے اپنے نجات کے اسباب اختیار نہ کریں وہ علم اس کے اوپر بجت بچ جاتا ہے اور اسے جہنم میں لے جاتا ہے اس کے خلاف دلیل بن جاتا ہے لہذا ہم دینی مجالس میں آئیں تو صرف معلومات کے لیے نہ آئیں بلکہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آئیں کیونکہ یہ ایمان ہے جو ہماری زندگی میں اعمال کی شروعات کرے گا ایمان کی قوت کی بنیاد پر زندگی میں اعمال آئیں گے اور یہی وہ ایمان ہے جو آدمی کو اللہ سے جوڑتا ہے آخر کی فکر اس کے دل میں پیدا کرتا ہے ایمان و عمل کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو یہاں کے مال و متا کو ترجیح دینا یہ انسان کی سب سے بڑی نادانی ہے باقی رہنے والی کام آنے والی چیزوں کو چھوڑ کر فانی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس الموت ہر جاندار کو مات کا مزہ چکھنا ہے ان يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہاری کوششوں کا بدلہ اجرت تمہیں قیامت کے دن ملنے والا پورا پورا انسان کی کوششوں کی اجرت کی تکمیل آخرت میں ابتدا دنیا سے ہوتی ہے تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یہ کامیاب ہو گیا امن خیال دنیا علامت <الْغُرُوب> اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ مشکل ہے اصل کامیابی کیا ہے منظا جنت فقد جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو ہمارا مسئلہ جہنم ہے پیٹ کی جہنم نہیں اس پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے کھانا پینا کپڑا روٹی کپڑا مکان دکان پھر اس کے بعد عیاشیاں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے میری زندگی میں دوسری قوموں کو دیکھ کر چاہتا ہے کہ اسی طرح سے جیسے دنیا دار لوگ ہیں جو آخر کو نہیں مانتے یعلمون علم من خیات الدنیا کہ جو دنیا کی ظاہر ذہب وزیرت کوئی جانتے ان کی ساری معلومات اور ان کی ساری تحقیق کا آخر یہی ہے منتہا یہی ہے بس دنیا ہے جو بھی کرنا ہے دنیا میں کر لے ان کو دیکھ کر ہم ان کے راستے پر چلیں یہ ہمارے ہمارے لہوی لائق نہیں ہے ہماری شان نہیں اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے اہل ایمان جہنم کو سامنے رکھتے ہیں ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے نہیں کھانا پینا نہیں گھر نہیں موٹر گاڑی نہیں دنیا میں مقام نہیں اصل مسئلہ ہمارا جہنم ہے اس سے بچنا ہے ہم کو اور جہنم سے بچے تو ہی جنت میں جائیں گے جہنم سے بچ کے بچ بچا کے کسی طرح سے بغیر جہنم میں گئے جنت میں گئے یہ کامیاب ہو گیا لیکن کیا رکاوٹ ہے پھر کیا رکاوٹ ہے جہنم سے بچنا ہے جنت میں جانا ہے جہنم والے امان سے بچنا ہے جنت والے امان کرنا ہے پھر کیوں نہیں ہوتا ایسا مل حیات دنیا اللہ متعلق دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی ہے جو ہم کو کنفیوز کر دیتی ہے جو سامنے نہیں ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے جو سامنے ہے اسی میں آدمی مگن ہو جاتا ہے اسی لیے دکانوں میں لکھا ہوگا آج نقد کل ادھار یہ مزاج ہمارا بن گیا ہے جو بھی ہے آج کل نہیں بھائی آج آج جو ہے وہ لے لو کل کی وادوں کا کیا تو آدمی دنیوی دنیا دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کل کی وادوں کو نظر انداز کرتا ہے اور آج کی نعمتوں کے پیچھے دوڑ کے اپنے کل کے مسبل کو خراب کر دیتا ہے ایسا آدمی سب سے زیادہ نادان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے <متحدث> جہنم جیسی کوئی اور چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو گیا اور جن کی نام کاری اور جنم کی مثل کوئی اور چیز نہیں دیکھی جس کا تالم تالم سو گیا سوچیے زلزلہ آیا اور آدمی بہت تھک کے آیا تھا کمپنی سے اور سو رہا تھا اور زلزلہ آ گیا کیا وہ آدمی کہے گا مجھ کو نیند پوری کرنے دو میں بہت تھکا ہوا ہوں میں نہیں اٹھ سکتا وہ فورن اٹھے گا بھاگے گا اپنے گھر سے بھاگے گا کیونکہ یہی وہ گھر ہے کہ اب زلزلے میں مجھ پر گر کے مجھ کو ہلاک کرے گا جو میرے لیے سردی گرمی بارش سے بچاؤ تھا اس وقت زلزلے میں اب سب سے بڑا خطرہ میرے لیے یہ ہے اس سے باہر نکلنا میرے لیے سب سے بڑی سیکورٹی اس وقت کتنی عجیب بات ہے سوچیں وہی چیز وہی جگہ جو امن و امان تھی حفاظت تھی وہی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے آدمی زلزلے میں تھکا ہوا بھی ہو سوتا نہیں بھاگتا ہے گھر سے باہر بچنا ہے مجھ کو بلکہ بیوی بچوں کو بھی لے کے بھاگنے کی کچھ کرنی بولو جلدی سب چھوڑ دو ہمارے پیسے دیوار گر جائے گی چھت گر جائے گی مر جائیں گے کیا کرو گے پیسے کا مر جاؤ گے پیسہ کیا کام آئے گا چھوڑو سب یہاں پہ اب پیسہ کچھ بھی نہیں زیورات کچھ بھی نہیں ساری چیزیں چھوڑ کے آتے تو اپنے آپ کو بچاؤ وہ چیزیں سب جب تک کہ ایسی حالت نہیں آتی ہے انسان کو چیزوں کی بے قیمت ہونے کا احساس سمجھ میں نہیں آتا واقعی نہیں ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کچھ بھی نہیں تھا اس کی کوئی ویلو نہیں ہے لیکن جب تک کہ حالات نارمل چلتے رہتے ہیں ساری چیزیں بڑی اور بہت خوش اور قیمتی دکھائی دیتی ہیں جب زلزلہ آتا ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے نہیں کچھ ویلو نہیں اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اس سے بڑا زلزلہ قیامت کے دن آنے والا ہے جو عالمی سطح پر زلزلہ ہوا اس کی تیاری کیا ہے اس وقت میں ساری چیزیں اپنی قیمت کھو دیں گی جو آج بھی دنیا میں جمع ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا جنت جیسی جہنم جیسی کوئی چیز اور بھی ہو کہ جس کا جسے جس بھاگنے والا سو گیا بھاگنے کی بجائے سو رہا یا جنت جیسی کوئی اور اعلی ترین چیز جس کے پانے کی طلب رکھنے والا سو گیا کوئی آدمی اس سے کوئی بادشاہ وعدہ کرے آ جاؤ تم کو میں اتنی جاگیر دینے کے لیے انتظار کر رہا ہوں میں بہت تھک گیا ہوں میں سو جاتا ہوں کرتا کوئی ایسا نہیں کرتا آدمی ایسا غفلت کی نیند سو گیا ہوں نہیں ہوتا ایسا اس کو تو جس کو کل جانا ہے صبح میں ابھی نہیں کل جانا ہے اس کو اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی وہ رات راتوں رات رات میں خیالات بنا بناتا ہے پورے پلاننگ کرتا ہے کہ اتنا پیسہ ملے گا تو میں کیا کیا کروں گا اس کو خوشی سے نیند نہیں آتی اس کا دل مستقبل کی کئی قلعے ہوائی قلعے بنواتا ہے تو پھر جنت وہ امید پر کرتا یہاں یقین ہے کرنے والے کو ملے گا اور یہاں یقین ہے کہ کوئی آدمی اگر کرے گا سزا پائے گا اور سزا کیسی ملے گی اور جہنم کیسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا لها سبعون الف زمان اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے جانور ایک لگام سے کنٹرول ہو جاتا ہے جو ہونا اور ہر لگام کے ساتھ میں ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اس کو کنٹرول کرتے ہوئے گسیٹ رہے ہوں گے بفری ہوئی ایک دم خونخار جانور سے بھی زیادہ بھیانک جو جہنم کے لائق ہے ان کے لیے وہ بفر رہی ہوگی ایسے وقت میں کیا حال ہوگا ان کا جو دیکھیں کہ اب اس میں ہم کو جانا ہے آگ کی بھٹی میں آدمی کو ڈالنے کے لیے لوگ پکڑے ہوئے ہوں تو اس کی کیا حالت ہوگی شراب آگ اتنی بڑی آگ ہے وہ اور وہ خود ایک بھیانک چیز ہے جہنم اس میں ڈالا جائے گا کا کیا حال ہوگا ابو رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دھڑام سے ایک دھماکہ ہم کو سنائی دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون محدا آپ نے پوچھا معلوم ہے کیا ہے یہ آواز کیسی سنی تمہیں اس چیز کی آواز سی سنی کیا ہے معلوم کنہ اللہ و, و اعلم ہم نے کہا اللہ آپ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ستر ہزار ستر سال یا کتنے سال کتنے سال پہلے ستر سے پہلے یہ پتھر ہے جو اوپر سے پھینکا گیا اب جا کے یہ جہنم کی گہرائی میں جا رہا تھا جا رہا تھا جا رہا تھا ستر سال ہو یا معلوم نہیں زمانہ الان اب تک جا رہا تھا انتہا اب جا کے اس کے اس نچلے حصے میں گرا ہے ستر سال سے یا اس سے کم یا زیادہ اس سے اتنا زمانے سے پتھر گرتے گرتے گرتے گرتے اب جا کے گہرائی میں آخری حد تک پہنچ رہا ہے اتنی گہری جہنم ہے کوئی آدمی اس کے نچلے میں ڈال دیا جائے کیا حال اسی لئے صحابہ روتے تھے مسرو کہتے ہیں علی عائشہ ہی آیت عائشہ کی سامنے آیا پڑھی اللہ والا نے ہم کو ہم پر بہت جنتی کہیں گے فمن اللہ علینہ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا وقان آداب دھوئیں والی جلانے والی آگ سے ہم کو بچا لی اللہ جنتی شکر ادا کریں گے اللہ کا فبکرز تتاشہ رونے لگی ہے فبکرز وقالص رب بے منا وقین آداب اے میرے رب مجھے میرے اوپر احسان کر دے اللہ اللہ پر احسان کر دے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا صحابہ رو رہے ہیں اتنی نیکیاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جن کی گود میں دم توڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی گود میں تھی. اتنی محبت کرنے والے کہ آخری وقت میں چاہتے تھے کہ میرا قیام حضرت الطا کہاں ہو اتنی محبت کرنے والے لیکن دیکھیے آپ کی افات کے بعد حالانکہ اتنی نیکیاں اتنے کارنامے سب کچھ ہے اتنی خدمت کی نبی صلی اللہ عظم کی اتنی محبت پائی آپ لیکن پھر بھی کہہ رہی اللہ مجھ پہ رحم کر دے مجھ پر تم احسان کر دے مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے یہ حال ان لوگوں کا تھا غالب من آخری وقت تھا پبکا رونے لگے رونے لگی برآ ان کی بیوی رونے لگی ان کو دیکھ ایسا روئے کہ بیو بھی رونے لگی کالا ماں یو کی کچھ اکیو روتی ہو کالا تر چکا تب کی کبکی کہتی کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے اور مجھے بھی رونا آ گیا آپ کا رونا دیکھ کر واقعی جب آدمی نم کے ساتھ روتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کو واقعہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے رونے کو دیکھ کے ان کو بھی رونا آ جائے. ان کا رونا ایسا تھا کہ بیوی رونے لگ گئی کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں مجھ کو بھی رونا کالا <وَارِدُهَا> کہ مجھے اللہ تعالی کا فرمان یاد آ گیا کہ تمے سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے تم کو ہر ایک کو گزرنا ہے پل سراط پر سے کوئی بار ہوگا کوئی رہ جائے گا میں نہیں جانتا کہ میں گزروں گا نجات پاؤں گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم میں نے نجات ہوگی یا نہیں گزر پاؤں گا یا نہیں میں بچوں گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم میرا کیا ہوگا بچوں گا یا نہیں بچوں گا یہ فکر اگر آدمی کے دل میں ہو تو ایسا انسان واقعی اپنی تیاری میں اپنے لمحات کو گزارتا ہے غفلت کی نیند ہوتا نہیں بے فکر نہیں سوتا دنیا میں مشغول ہو کے اللہ کو ناراض نہیں کرتا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں اور آخرت کی تیاری میں اپنے لفحات کو گزارنے والے بنیں اپنے موقع کو برباد نہ کریں اپنے آپ کو و اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بنیں وہ انت و سکم و اہلی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو یہ کتاب ہم نے مکمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں انہوں نے کہیں اور سنی اس کا حق ادا کرنے کی توفے قطع فرمائیں اکول خاک اور نوپلا پروگرام ختم ہو گیا اور اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے اور ختم بھی ہو جائیں گے لیکن جو باتیں ہم نے سنی ہیں قرآن و حدیث کی یہ باتیں ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہونی چاہیے باتوں کی تاثیر صرف مسجد کی حد تک نہ رہے مجلس کی حد تک نہ رہے کہ مسجد میں تو ہم رو رہے تھے لیکن جیسے مسجد سے باہر گئے پھر ہماری حالت ویسی ہوگی جیسے پہلے تھی آپ نے دو دنوں تک دورہ سنا شیخ محترم سے کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں پیش کی اس کی دریل فرحان سے نہ دی ہو حدیث سے نہ دی ہو اور سلب صارحین ہیں صحابہ طابع طبع تارئین ہیں ان کی اقوال نہ پیش کی ہو یہی ہماری دعوت ہے اور اسی کی طرف ہم آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے کچھ ایسے احباب ہیں جو دعوی سینٹر سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ دعویٰ سینٹر مت جاؤ کہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں فلانی کو نہیں مانتے ہیں ان سے ان کے قریب نہ جاؤ آپ نے دیکھا ہر مسئلے میں شیخ نے یا تو قرآن کی آیت پیش کی ہے یا حدیث پیش کی ہے اور اس آیت کی تفسیر میں حدیث کی شرح میں کسی بھی امام کا کوئی قول ہے قورد تو قول کو بھی ہونے پیش کیا ہے امام قرطبی ہیں حافظ ابن حجر ہیں امام نوی ہیں اور اس طریقے دیگر ام کرام امام بتمیاں امام مقیم اور بے شمار اما اور علما کے نام شیخ نے پیش کیا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ علما اماموں کو نہیں مانتے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں یہ بات زیادہ حق ہوگی اور اگر وہ مانتے بھی ہیں تو کسی ایک ہی امام کو باقی اور اماموں کو نہیں مانتے ہم سارے اماموں کو مانتے جتنے بھی امام پیدا ہوئے دنیا کے اندر شرط یہ ہے کہ ان کی بات کتاب و سنت کے مافق ہو اہل سنت اور جماعت میں سے ہوں نبی کی سنت اور حلفائے راجدین صحابہ کی سنت سلف سارین کی سنت پر ہوں اور انہی کی جماعت میں سے ہوں ایسے ہر امام کی ہم بات مانتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اگر ان کے ہاں کسی امام ہیں بھی کوئی تو ایک امام باقی اور اماموں کو نہیں مانتے امام نے اور رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کی سوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل سنت میں سے اگر کوئی کسی ایک امام کو پکڑ لیتا ہے اور ایمے اور باقی اماموں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسے رافظہ ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صحابی کو پکڑ کر کے تمام صحابہ کو چھوڑ دیا تمام ائماں ہمارے ہیں تمام ائما نے دین کی خدمت کی ہے دین کی نشر و شاعت کی ہے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے ہم ہر ایک کی مانتے ہیں شک یہ ہے کہ ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہو کیونکہ حق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کتاب و سنت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ہر امام کی تعلیم ہے ہر امام نے ہی تعلیم دی ہے جب تمہیں قرآن مل جائے نبی کے حدیث مل جائے ہماری باتوں کو دیوانوں پر مار دینا اور قرآن و سنت کی نبی کی اور صحابہ کی, کی عمل جب توحید کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو شرک سے منع کرتے شرک سے منع کرنا بھی ضروری ہے من کر بتانا بھی ضروری ہے جب تک من کر نہیں بتائیں گے معروف کہا پتہ نہیں ہوگا جب تک شرک نہیں بتائیں گے توحید کہا پتہ نہیں ہوگا جب تک بدات نہیں بتائیں گے لوگ سنت کیا ہے نہیں جان پائیں گے جب تک برائی کا تذکرہ نہیں ہوگا لوگ بھلائی کو نہیں جان پائیں گے اللہ رب العالمین نے حت اعظم علیہ السلام کو جنت میں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا صرف ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور کسی بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ یہ کرنا یہ کرنا صرف ایک بات کہ درخت کے قریب مت جانا حضرت الرقمان نے وصیت کی سب سے پہلے شرک سے بچنے کی وصیت کی قرآن کی آخری آیت اس درس کے حوالے سے آپ نے سنا کہ سب سے پہلے انسان کو جہنم سے بچانا ہے جنت کا معاملہ بعد میں ہے پہلے انسان جہنم سے بچے گا اس کے بعد جنت آئے گی فمن رنت فقت فاصلہ جو جہنم سے بچ گیا یا بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا پہلے جہنم سے بچنا جنت کا معاملہ بعد میں ہے جنت بعد میں آئے گی جہنم سے پہلے انسان کو بچنا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہ جو چیز انسان کو رکھے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے نفاق ہے یہ جو برائیاں اور گناہ ہیں یہ انسان کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھنے والے. پہلے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے انسان پہلے ان سے آپ کو بچے جو کلمہ اللہ رب العلامی نے دنیا کے اندر اتارا ہے جو ہر نبی کا کلمہ تھا اس کلمے کے اندر سب سے پہلے انکار ہے لا الہ اللہ پہلے انکار کرنا ہے بغیر انکار کے توحید کامل نہیں ہوتی ہے بغیر منکر کے ذکر کیے ہوئے معروف کا ذکر نہیں ہو پاتا ہے یہ ہماری دعوت ہے ہم اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں یہی سبب سالین کا منحج ہے اور یہی تمام انبیاء کی اور تمام مہما کی تمام علماء کی دعوت لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہماری دعوت سے اعراض بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو آنے سے منع بھی کرتے ہیں آپ نے کسی بھی امام کا ذکر کسی برے لفظ سے نہیں سنا ہوگا رحمہ اللہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہر امام کا نام لیتے ہیں ہم کسی امام سے بغض نہیں رکھتے ہیں نہ کسی امام کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی نفرت ہے ان کی خدمات کا ان کی کوششوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں یہ چاروں ام کرام سب ہمارے امام ہیں ان کے علاوہ بھی جا اما گزرے سب ہمارے امام ہر امام کی بات کو ہم لیتے ہیں شرط یہ کہ قرآن و حدیث کے سرب زارین کے فیم کے مطابق ہو اگر ان کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے خود ان کا کہنا ہے کہ ہماری باتوں کو دیواروں پر مار دو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا امام شافی نے فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا امام محمد حنبل نے فرمایا کن کن امام کا نام لیا جائے ہر امام نے ہی تعلیم دی ہے کہ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے اسی کو لینا اسی پر عمل کرنا ہے کیونکہ وہی ہمارے لیے حجت ہے وہی ہمارے لیے اللہ نے آسمان سے اتارا ہے。اسی کی تباہ کرنے کی تعلیم دی گئی اسی کی تباہ تمام علما کیا کرتے تھے انہیں حدیث ملتی تھی اپنی پرانی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے اشتہاد کیا اللہ تعالیٰ اشتہاد کے مطابق انہیں عجر دے گا مشتحد تھے وہ امام تھے وہ اگر اشتعاق خطا بھی کر گیا تو بھی اجر کے مستحق ہیں اور اگر خطا نہیں ہوا غلطی نہیں ہوئی ثواب کو پہنچا درست کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ ان کو دو اجر دیتا ہے ان کا عمل ان کا اشتہار حرال اجر کا مستعق ہے لیکن ہمارے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمیں کتاب و سنت کی بات مل جائے ہم ان کا احترام اور عدل کرتے ہوئے قرآن و حدیث کو لے لیں قرآن و حدیث پر عمل کرے ہی ہر امام کی تعلیم ہے اور ہر امام نے اسی بات کو ہم کو اسی بات پر عمل کرنے کا حق دیا ہمارے یہاں پروگرام ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ یہاں پر ہر ہفتہ بچوں کی تعلیم ہوتی ہے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے ہردوار کو درس ہوتا ہے کل اتوار ہے تو کل درس نہیں ہوگا کیونکہ جو درس و دن ان یہ کافی ہمارے لیے اور اس طریقے سے منگل کو درس ہوتا ہے اوپر کلاس میں درس ہوتا ہے عربی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس طریقے سے اور کلاسیں ہوتی فقہ وغیرہ کی تو الحمدللہ یہ دعو سندن اسی لیے قائم ہے یہ آپ کا ہے آپ کے لیے قائم کیا گیا ہے آپ کے لیے گورنمنٹ نے کھولا ہے کہ آپ لوگ یہاں آئیں تعلیم حاصل کریں عقیدے کی صلاح کریں کیونکہ دین سنی سنائی باتوں کا نام نہیں ہے دین آب و اجداد کی کا نام نہیں ہے دین نام ہے کتاب و سنت کا دین نام صارن کے عقیز اور منحض کو اپنانے کا اس چیز کا نام دین ہے جو دین اللہ نب نبی کو دیا وہ دین آج دین کے اندر بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے ہیں ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم بھی صحیح ہیں لیکن دعویٰ ہے یہ اس دعوے کے لیے انسان کو دلیل دینی پڑے گی اس کا عمل کیا ہے اس کا منحص کیا ہے وہ کس چیز کے طرف لوگوں کو بلاتا ہے یہ انسان دیکھتا ہے تب جا کر کے انسان کو صحیح معنوں میں سمجھ ہے ہماری دعوت کھلی ہوئی دعوت ہے کھل کر کے وضاحت کے ساتھ क्योंकि ہے کیونکہ دین واضح ہے ہمارا دین کے اندر کوئی عموز نہیں ہے دین کے اندر کوئی پیش نہیں ہے دین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو چھپا کر کے راز رکھی گئی ہو دن سے رات کی تاریخی سے بھی جو دن ہوتا ہے دن کے اجالے میں جو سورج ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ دین اسلام کی راتیں اس سے زیادہ واضح اور روشن ہے اس کے اندر کوئی حموز اور کوئی اس کے اندر چھپانے والی بات آپ لوگ آئیں جس کے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی ہے ایسے اور پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ لوگ آئیں اپنے بچوں کو داخل کرائیں بچوں کو داخل کرائیں کیونکہ بچوں کو دین کی تربیت دینا یہ ہمارے اوپر یا والدین کے اوپر ان کا حق ہے اور بچوں کا حق ہمارے اوپر پہلے عائد ہوتا ہے والدین کا حق بچوں کے اوپر بعد میں عائد ہوتا ہے لہذا یہ سارے جو کلاسز ہیں یا یہاں پر جو شہراط ہوتے ہیں کورسز ہوتے ہیں ان میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شرکت کریں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ حرامن حر آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے ہم شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی وقت دیا ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام کلمات کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اوبر چاہے دمام چاہے زبیر کے مختلف علاقوں سے آپ لوگ آئے خواتین آئیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کی حاضر اور شرکت کو قبول فرمائے اپنے متعرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن متعمرین نے بڑی جد و جہد کی بڑی محنت کی اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لئے اور ہر طرح کا کی مدد بھی کی ہر طرح کا تعاون بھی کیا اللہ تعالیٰ ان کے مال ان کے رزق میں ان کے اولاد میں برکتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے جو علماء ہیں ان علماء سے اللہ تعالی ہم سب کو جوڑ کر کے رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے شرک سے محفوظ رکھے شرک سے بچنا ضروری ہے شرک سے بچے بغیر انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے انسان اگر شرک سے نہیں بچے گا اس کے ہاں توحید نہیں ہوگی شرک سے بچیں گے تب ہی انسان کے پاس توحید کامل اور مکمل ہوتی ہے اس کے بغیر انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے اللہ رب العامین کا صاف وعدہ ان نول علیہ کا بھی ویلکر شاہ اللّہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی اور سب سے زیادہ امید رکھنے والی آہد بھی ہے ان لوگوں کے لیے دل دہلا دینے والی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا نہ ان کی نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا نہ حج قبول ہوگا نہ زکاط قبول ہوگی نہ مساجد کی تعمیر نہ تحجد نہ لمبی داڑیاں نہ کپڑے ٹکوں سے اوپر کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرے گا اگر انسان اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائے گا ان اللہ علیہ فروشہ بھی شرک سے اگر نہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرے گا تو توحید پر رہتے ہوئے شرک سے جب تک انسان نہیں بچے گا اس وقت انسان توحید پر قائم نہیں رہ سکتا ہے اللہ کی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ کے بات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا سب سے زیادہ یہ جو شرک پر مر جائیں اور شرک پر جن کی وقات ہو جائے ان کے لیے سب سے زیادہ دل دہلا دینے والے کوئی آیت ہے قرآن کریم کے ذریعے آیت ہے اور جو توحید پر مر جائیں توحید پر جن کی وفات ہو ان کے لیے سب سے زیادہ امید دلانے والا اگر کوئی آیت ہے تو یہ آیت ہے وہ یقر و معذم رضاء اللہ یشا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے لابھ ہر گناہ معاف کر دے گا اس سے بڑی کوئی امید افزائش قرآن کریم کے اندر نہیں ہے وہ انسان جو توحید پر ہے اور جو شرک پر چلا گیا شرک پر مر گیا اس سے زیادہ دل دہرا دینے والی کوئی آیت قرآن کریم کے اندر نہیں ہے تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے توحید پر قائم رہنا ہے اور سرب کے عقیدے اور منحج پر آپ کو چلنا ہے وہی دین ہے اللہ کے سر فرمایا کہ اللہ رب اللہ نے اس سے پہلے فرمایا کہ وہ طبع سبیل امن جن انا جنہوں نے میری طرف وجو کیا عنابت کی صحابہ ان کے طریقے کو اپناؤ وہی طریقہ آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والا ہے نبی کی سنتوں کو صحابہ کی سنتوں کو خلفا راجی کی سنتوں کو, کو،, کو بنائیں اور بدعت خرافات سے شرک اس تمام چیزوں سے بچیں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور توحید پر قائم رکھے سنت پر قائم رکھے شرک اور بدعت خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھا گئے جزاکم اللہ خیر باب اللہ فیکم کو اللہ تعالی ہم لوگ کی حاضری کو قبول فرمائے اسی پر اس پروگرام کے خطام کا اعلان کیا جاتا ہے بہات بولئی جزاکم اللہ خیر